يا نور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتب المدینہ کے مطبوبہ چار سو بہتر صفحات پر مشتمل کتاب بیانات اب تاریہ حصہ دون صفہ تا گیارہ امیر علیہ سنت نے تو پاک کی بڑی ہی پیاری فضیلت نقل کی ہے آئیے بھی سنی اور ایمان تازہ کیجیے یہ سہادت کے حوالے سے ہے حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں سفر پر تھا ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا وہاں کنواں تو تھا مگر ڈول اور رسی ندارت یعنی ڈول اور رسی نہیں تھی میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک مدنی منی نے جھانکا اور پوچھا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں میں نے کہا بیٹی رسی اور ڈول اس نے پوچھا آپ کا نام فرمایا محمد بن سلیمان جزولی مدنی منی نے حیرت سے اچھا آپ ہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے یہ کہہ کر اس مدنی منی نے کنویں میں تھوٹ دیا کمال ہو گیا آنند فانن پانی اوپر آ گیا اور کنویں سے چھلکنے لگا حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے کیا اور فراغت کے بعد اس بار کمال مدنی منی سے فرمائے بیٹی سچ بتاؤ تم نے کمال کس طرح حاصل کیا کہنے لگی میں دودھ پاک پڑتی ہوں اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے حضرت سیدنا شیخ محمد سلیمان جزولی علی رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں اس با کمال مدن منی سے متاثر ہو کر میں نے وہی عہد کیا کہ میں درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا چنانچہ آپ نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھی جو بے حد مقبول ہوئی اور اس کتاب کا نام ہے دلا الخیرات سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد وبارک و وسلم واشب حرب کا قبول اسلام کا ایمان فروز رحمت بھرا واقعہ سماج فرمائیے یہ وحشی بن حرب کون تھے یہ جبیر بن مطعم کے غلام تھے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بن حارث بن عامر کے غلام تھے اور حارث بن عامر کی بیٹی نے واشی بن حرب سے کہا میرا باپ جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا تھا اگر تم نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالی وسلم حمزہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی قتل کر دیا تو تم غلامی سے آزاد ہو جنگ احد میں وحشی بن حرب نے حضرت سعید حمزہ عبی اللہ تعالی النہ کو شہید کیا تھا ان کے پاس چھوٹا نیزہ ہوتا تھا اور اس کے بڑے نشانہ باز تھے حضرت سید الشہدا حمزہ ابی اللہ تعالی انہو کی شہادت سے نبی رحمت شفیع امد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچی تھی جب شاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو وحشی بن حرب جان کے خوف سے تائف چلے گئے پھر ایک وفد کے ساتھ آ کر شاہ بہروبر نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انور میں حاضر ہوئے اور ایمان لائے ان کا ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ سنیے اور رب کی رحمتوں کے نظارے کیجیے چنانچہ حافظ ابو القاسم علی بن حسن ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سید الشہدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی بن حرب کو بلایا اسلام کی دعوت دی وحشی نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھے کس طرح دین کی دعوت دے رہے ہیں میں نے تو شرک کیا ہے قتل کیا ہے ضنا کیا ہے اور آپ یہ پڑھتے ہیں پارہ انیس سورت الفرقان آیت انہتر آیت نمبر اڑسٹھ انہتر آئیے یہ دو آیتیں سنیے اور اس کا ترجمہ کنزول ایمان سے ملاحظہ فرمائیے والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حظم الله إلا بالحق ولا يظنون ومن يفعل ذلك يلقى أصاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلب فيه مهانا ترجم أيه كنز الإيمان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 کہ آپ کے قرآن میں تو یہ ہے کہ قاتل اور زانی اس کی سزا پائے گا تو میں نے شرک کیا میں نے قتل کیا میں نے زنا کیا تو آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے جب وحشی نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی پارہ انیس صورت الفرقان کی آیت نمبر ستر وہ آیت نمبر اڑسٹھ انہتر تھی آیت نمبر ستر ہے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 اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے وحشی بن حرب نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم یہ بہت سخت شرط ہے کیونکہ اس میں ایمان لانے سے پہلے کا ذکر ہے ہو سکتا ہے مجھ سے ایمان لانے کے بعد گنا ہو جائے تو پھر ایمان لانے کے بعد اگر میری بخشش نہ ہو تو میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ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 جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے وحشی بن حرب نے عرض کی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت میں تو مغفرت اللہ تعالی کے چاہنے پر موقوف ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالی مجھے بخشنانا چاہے پھر میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ تب اللہ تبارک اللہ تعالی نے یہ آیت نادل فرمائی پارہ ڈبل بارہ سورہ زمر آیت نمبر 53 ترجمہ انشاءاللہ عز و جل ایمان سے پیش کیا جائے گا قل یا عبادی الذین اصرفو علی انفسہم لا تقنتو لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جميعا انہو ہوا الغسور الرحیم سر جما کنز المان تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے وحشی بن حرب نے عرض کی اب مجھے اطمینان ہوا پھر وحشی بن حرب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا صاحبہ اکرام علیہ اردوان نے پوچھا یہ بشارت صرف واشبن حرب کے لیے ہے یا سب کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علی والی وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بشارت سب کے لیے ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی واللہ اللہ کے احمد سے نا امید نہ ہو اللہ سب بنا بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائی و حضرت سیدنا وحشی بن الحر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا ایمان افروز آپ نے واقعہ ملاحظہ فرمایا رحمت خدا وندی کی تجلیاں ہیں اس میں غور فرمائیے خوب غور فرمائیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کی شرطیں پوری کر رہے ہیں کس کے نام اٹھا رہے ہیں کسی کو کلمہ پڑھا رہے ہیں وہ واش بن حرب رضی اللہ تعالی انہو کہ جنہوں نے قبول اسلام سے قبل سعید شہدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی کو قتل کیا جو میرے اکالی فلاۃ السلام کے عزیز ترین چچا تھے اور میرے اکالی فلاط السلام کو بہت اذیت پہنچی تھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں جنت کے راستے پر چلا رہے ہیں اور اگر کوئی شخص ہمارے کسی عزیز رشتے دار کا قاتل ہو ہم سے دنیا کا راستہ پوچھیں ہم دنیا کا راستہ نہ بتائیں اسے قربان جائیے رحمت عالم یان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان پر اور میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائی مدنی چینل کے ناظرین رب کی رحمت کے قربان اس آیت رحمت میں اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ موت کے وقت تک قبول فرماتا ہے اس رحمت بھری آئٹ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے چاہے وہ گنا سغیرہ ہوں چھوٹے ہوں یا کبیرا ہوں یعنی بڑے گنا ہوں ان گناہوں کی تعداد سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو درختوں کے پتوں ریت کے ذروں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو یہ مغفرت عام ہے چاہے یہ مغفرت کچھ عذاب کے بعد ہو یا بغیر عذاب کے ہو یہ مغفرت بندوں کی توبہ سے ہو یا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفا سے ہو انبیاء کی شفا سے ہو مخربین کی شفا سے ہو فرشتوں کی شفاف سے ہو حاجیوں کی شفات سے ہو شہید کی شفاف سے ہو علماء کی شفاف سے ہو یا بغیر کسی کی شفاف سے ماس اللہ تبارہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو سبحان اللہ اس آیت رحمت میں مغفرت عام کا تذکرہ ہے مغفرت کے کیا معنی ہیں سنیے سمجھیے مغفرت کے معنی ہے عذاب کو اٹھا لینا اف کے معنی ہیں گناہوں کو مٹا دینا اور رحمت کے معنی ہیں فواب عطا فرمانا سرحان اللہ میٹھے میٹھے اسلائی بھائیوں مدین چینل کے ناظرین سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کے شہزاد مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان علی رحمت الرحمان کیسی رحمت بھری باتیں اپنے شعر میں کہہ رہے ہیں آپ بھی سنیے ممکن ہے تو پڑیے بدہ مولا میرے مجھ کو کر دینی کو مفتی اعظم ہند آجی کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں اور اس کی بارگاہ میں آج زی ہی ہی پسندیدہ ہے کہ میں بد ہوں بہت بڑے عالم میں مفتی ہیں مفتی ابن مفتی ہیں اور کیسے آج کر رہے ہیں بدہ مولا میرے مجھ کو کر دینے کو میں بدہ میں گناہ گار ہوں یا اللہ مجھے نیک بنا ددہ مولا میرے مجھ کو کر دینے کو <تصفح> رخت آرمال ہے <تصفح> چاک فرمارفو <تصفح> تیری رحمت کی امید ہے اے عفو عفو کا مطلب معافی دینے والا تیری رحمت کی امید ہے آپ تیرے شاد قرآن لات اللہ عل علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی یہی آیت رحمت قل یا عبادی مکہ والوں نے کہا سعیدنا محمد صلی اللہ تعالیم وسلم کہتے ہیں جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی کا شریک قرار دیتے ہیں نا قتل کرتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی تو ہم کیسے ہجرت کریں ہم کیسے اسلام لائیں ہم نے تو بتوں کی عبادت کی ہے اور جن کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا ہم نے تو ان کو بھی قتل کیا ہے سبحان اللہ اللہ تبارک نے یہ آیت رحمت نازل فرمائی اور بتایا کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا یہ روایت ہے جامع البیان میں حدیث نمبر ہے 23243 ہزار دو سو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک و وسلم اس آیت کا شان رسول یوم بیان کیا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بعض مشرقین نے بہت زیادہ قتل کیے زنا کیے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی آج جس دن کی دعوت دے رہے ہیں بہت اچھا ہے بہت خوب ہے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتے کہ ہماری بد اعمالیوں کا کوئی کفارہ بھی تب یہ آیت نازل ہوئی پارہ انیس سورہ فرقان آیت اڑسٹا ستر ومن يفعل ذلك يلقى عصاما يباعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما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 یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے صحیح مسلم شریف میں بھی ہے صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے چار ہزار آٹھ سو دس اور صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے ایک سو بیالیس میٹھے اس ٹائم بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین رحمت خدا بندی کے کیا کہنے کفار مشرقین کے ساتھ رحمت الہی کا یہ مرتاؤ ہے تو اہل ایمان کے ساتھ مالی کے کائنات کی رحمت اور مہربانی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے سبحان اللہ حضرت سعد صوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اگر مجھے اس آیت یہی آیت رحمت کلیہ عبادی اللہ تقنت رحمت اللہ انگلوب جمیا اس کے بدلے دنیا مافیہ بھی مل جائے تو مجھے پسند نہیں ہے سمجھے یعنی اس رحمت بھری آیت کے بدلے دنیا اور اس کی تمام دولت دنیا معافیہ کا مطلب یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے تمام دولت بھی دے دی جائے اگر اس آیت کے بدلے اس آیت رحمت کے بدلے دنیا اور اس کی تمام دولت بھی دے دی جائے تو میں اس سودے کو پسند نہیں کروں گا ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو شخص مشرک ہو شرک کرتا ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی پھر تین بار فرمایا ما سوا مشرقین کے یعنی اس آیت کے عموم میں مشرقین کی مغفرت داخل نہیں ہے ہاں میٹھے میٹھے اسلام بھائی چینل کے ناظرین وہ توبہ کریں مشرق توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں آئے تو انشاءاللہ اللہ اسے مہربان پائے گا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صاحب ہی و بارہ وسلم رب کی رحمت پر قربان جائیے یقینا اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے دیکھیے ایسا شخص کہ جس نے میرے اکالی سلاط اسلام کے چچا جان کو شہید کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی قبول اسلام کی سعادت عطا فرما دی اور سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دیکھیے کہ وہ لوگ جو بت پرستی کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہراتے تھے نا قتل کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی اسلام کی برکتوں سے مالا مال فرما دیا بے شک اس کی رحمت بہت بڑی اور جب مشرقین اور کفار کے ساتھ اس کی رحمت کا یہ برتاؤ ہے تو مومنین کے ساتھ اس کی رحمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی و ماہ رمضان برکتیں لٹا رہا ہے خوب رب کی رحمتیں حاصل کیجئے نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ روزے رکھ کر ظاہری و باطنی آداب پورے کرتے ہوئے تلاوت قرآن کرتے ہوئے درود پاک پڑتے ہوئے سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرتے ہوئے اور سبحان اللہ ماہ رمضان کی خاص عبادات میں ایک عبادت اعتکاف بھی ہے جو کہ اومن رمضان میں ہی ہوتی ہے اور دعوت اسلامی کا یہ خاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی محول میں اجتماعی طور پر تیس دن کا احتکاب جو ہوتا ہے پورے ماہ رمضان کا اور دس دن کا بھی ہوتا ہے اگر ممکن ہو تو پورا رمضان احتکاب میں گزاری ایک دو دن گزر گئے تو بکیا دن احتکاب کر لیجئے الحمدللہ پاکستان بھر میں کم و بیش کل بھی کیا گیا تھا پینتالیس مقامات پر پورے ماہ کا احتکاب آپ بھی ہمت کیجئے آئیے میں آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی فیضان سنت سے آپ کو اعتکاس کی بڑی پیاری بہار بھی سناتا ہوں اور یہ آیت رحمت کا بیان مکمل تو نہیں ہو سکا وقت کلیل ہوتا ہے انشاءاللہ شاء بکیہ بیان کل کیا جائے گا بہار سن لیجئے تحصیل شجہباد ضلع ملتان حال مقیم باول مدینہ کراچی دعوت اسلامی والے کراچی کو باؤل مدینہ کہتے ہیں کیونکہ ہند بنگلہ دیش بنگال پاکستان کے جتنے بھی لوگ مدینے جاتے ہیں تو باول مدینہ کی طرف سے گزر کے جاتے ہیں کراچی کی طرف سے گزر کے جاتے ہیں اس لیے اس کو باول مدینہ کہتے ہیں ایک اسلائی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے میں والدین کا انتہائی درجے کا گستاخ تھا معذ اللہ کرکٹ اور بلیڈ کھیلنے میں دن رات برباد کرتا اور ویڈیو سینٹر کی زینت بنتا رمضان میں بھی ماں باپ سے لڑائی کرتا یہاں تک کہ گھر میں توڑ پھوڑ بھی مچا دیتا اپنی گناہوں بری زندگی سے خود بھی بیزار تھا غضب کا جذباتی معذ اللہ میں نے کئی بار خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی اللہ کا کرم ہے کہ میں ناکام رہا اللہ تعالی کی رحمت سے اس کے کرم سے مجھ گناہ گار کو رمضان کے آخری اشرے میں یعنی آخری دس دنوں میں احتکاب کا شوق پیدا ہوا گھر کی قریبی مسجد میں اعتقاف کا ارادہ تھا ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہو گئی انہوں نے انفرادی کوشش کی اور اس انفرادی کوشش کا یہ مدنی نتیجہ نکلا کہ میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اعتکاف تھا جس میں آشقان رسول جمع تھے وہاں موتقف ہو گیا الحمد عزوجل وجل اجتماعی احتکاس کی برکتوں کے کیا کہنے میں گناہ گار کلین شیڈ پینٹ شرٹ میں کسا کسایا گیا تھا مگر تربیتی حلقوں سنتوں بھرے بیانوں اور آشی رسول کی صحبتوں نے وہ مدنی رنگ چڑھایا کہ الحمد للہ یہ ہاتھوں ہاتھ میں نے داڑھی بڑھانا شروع کر دی امام شریف کا تاج سجا لیا چاند رات کو خوب رو رو کر گناہوں سے توبہ کی اور گھر جانے کے بجائے ہاتھ و ہاتھ سنتوں کی تربیت کے تین دن کے مدنی قافلے میں آشکان رسول کے ساتھ روانہ ہو گیا عید کے تینوں دن میں نے اللہ کی راہ میں آشکان رسول کے ساتھ گزارے خدا کی قسم یہ میری زندگی کی سب سے پہلی عید تھی جو بہت اچھی گزری واپسی پر گھر آ کر امی جان کے قدموں سے لپٹ گیا اور اس قدر رویا اس قدر رویا کہ میری ہچکیاں بن گئی اور روتے روتے میں بے ہوش ہو گیا کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو سارے گھر والے مجھے گھیرے ہوئے تھے اور تصویر حیرت بنے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے اسے کیا ہو گیا الحمد للہ یز وجل گھر میں بہت اچھی ترکیب بن گئی اور تاگم تحریر تنظیمی طور پر علاقہ مشاورت کا نگران الحمد للہ و وجل یہ الفاظ لکھتے ہوئے جب انہوں نے الفاظ لکھ کر دیے تھے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تربیتی کورس کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد مزید ایک سو چھبیس دن کے امامت کورس کا سلسلہ جاری ہے دعائے استقامت کا ملتجی سبحان اللہ بگڑے اخلاق سارے سنور جائیں گے مدن ماحول میں کر لو تم اعتکاس بس مزہ کیا مزے کو مزے آئیں گے بس مزہ کیا مزے کو مزے آئیں گے مدنی ماحول میں کر لو تم میں اللہ تعالی میں اپنی رحمت سے مالا مال کرے رمضان کا ادب احترام نصیب فرمائے اس کی خصوصی عمومی ساری عبادات بجا لانے کی توفیقہ فرمائے امین بجاہ ہند نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم